الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل دين الخليل وعلى اله واصحابه الذين هم على سنه الدليل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله منوس پلو عليم اور شوق اور چھو واد نور صلی والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و یا سیدی یا حبیب اللہ معزز واجب الاحترام سادات اکرام شاہ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور مبارک موضع صاحب واجب الاحترام سید محمد القاف حسین شاہ صاحب دی دعوت ناچیز حاضر خدمت اللہ شان آل رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ددکار چیز ہر جرم و خطا کی معافیت فرماے دار نے چمن و سلامتی ہیات تھئیے طیبہ دی دولت بخشے تمام مسلمانوں دارائن دلتی نوازے اللہ رسول دینے حق نالا جتھے بھی ہے اللہ تعالی اپنے سایہ رحمت محفوظ معمون فرماوے جناب کے سامنے اس وقت جو معروضات پیش کرانگا اُنہا دا خلاصہ ونوان دیتا اور تیارت کرن دینا شریعت حقیقت اور معرفت عرص مبارک کے اللہ والین لال مصبتے اہل شریعت آلے حقیقت اہل معرفت نال اس اجتماع عظیم نو نسبت ہے لہذا ناچیز نے جناب دے سامنے انہیں تین چیزاں دی وضاحت کرنی شریعت حقیقت اور معرفت ایسے دے اسے دے, زمن دے اندر مسلمانوں بعض درپیش مسائل مسلمانوں بعض درپیش مسائل دے بھی کچھ روشنی پا دیتی جائے گی اور صحیح راہ حق دکھا دیتا جائے گا دوستان گرامی توجہ فرماؤ گے تو انشاء اللہ الرحمان نیا خزانہ نیا ذخیرہ نئے معانی نئے مطالب حاصل فرما کے جاؤ شریعت کیا ہے حقیقت کیا ہے معرفت کیا ہے اگرچہ میں نہ صاحب شریعت ہوں نہ صاحب حقیقت ہاں، نہ صاحب معرفت ہاں لیکن آہل لوگ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ضرور سمجھے اس بیان اچھا مسلمانہ دے جامع کامل صحیح راہبر رہنما دی رہبری ہو جانی نشان دیو ہو جائے گی کہ مسلمانہ دے صحیح رہبر رہنما کوئی قیدہ ہوں دا سمجھائیے سونے ہو شریعت اللہ تعالی دکام نے اللہ تعالیٰ دے احکام شریعت میں جو رسول داستے مل د نبی دے واسطے نار مل دریت ہوں حقیقت اللہ تعالی اور اس کے صفات او سفات وہ شانہ حقیقت اللہ دیا شانہ نے ہر وقت ایک پردہ غیبی تو وہ اپنی شان ظاہر کر رہا کلا جاؤ من ہوا فی شان ایسا عجیب پردہ کہ جیڑا سوائے مخلوک کے کچھ نہیں مخلوک ہی حجاب ہے مخلوق ہی پرد ہے تو مخلوق دے پردے دچھوں دے ہما وقت شانا ظاہر ہو رہی ہیں کسی نو عزت دے رہا کسی نو ذلت دے رہا کسی نو بنا رہا کسی مٹا رہا موت اے ہیات نظام ہستی ہے نظام نیستی ہے وجود و آدم ہے ذات پاک نے مخلوق دے پردیچ وہ اپنی شان جڑی شفائی ہوئی ہے اس شان انہوں کے اندھنے حقیقت دے. اور وہ جڑی شان ظاہر ہوں دی مخلوق دے پردیچ وہ تقدیر دے تابے پچھوں جی میں لکھی آسوں میں بڑھوں ہے۔ وہ میں ظاہر کر دیا وہ تقدیر ذات حق دی وہ حقیقت دے. وہ بدل نہیں سکتی کیونکہ حقیقت حق تق حق مانا ثابت اور موجود وہ بدل نہیں سکتا انہیں اسی طرح ہی رہنا کائنات بدلے گی وہ نہیں بدل سکتی کائنات بدل دی جیویں وہ پچھو بدل تبدیل کر دی انہیں انہیں بدل دی مگر تقدیر نہیں بدل سکتی اللہ کی شان نہیں بدل سکتی اللہ دیا دفتیں نہیں بدل اللہ سکے اسما نہیں بدل سکے وہ شان نہیں بدل, بدل دی تقدیر نہیں بدل دا علم نہیں بدل سکتا وہ شانہ غیبی جیڑی مخلوق دے پچھے ہر وقت بخارہ وہ حقیقت اقیقت معرفت کی اس حقیقت کی دو پچھان انج ہر موومنٹ ہے انج ہر مومنٹ نو لیکن یہ علم دل دماغ چار اہی ہے کہ ہی یہ سارا کچھ تا کر کے کہیں بھی ای مر گیا اللہ کا حکم زلیل ہوا ہے اللہ کا حکم عزت ملی اللہ کا حکم جیل چلا گیا اللہ کا حکم ہر بندہ یہ ہر گلے ہر اے کہ لیکن گل صرف دل بن جاوے ذوق کی مطلب دل محسوس کرن لگ پائے ہما وقت کہ او دیاں شانا نے جدو اے دل ادیا شانہ ٹک کلو نا سامنے جو مرضی ہوں داروے دل اپنے اس حال تو نہ ہٹے اس لیے معرفت بن ہے علم شریعت او حکم نے جڑے نبی رسول ذریعے ظاہر ہے حقیقت شانا نے جیڑی مخلوق دے پیچھے پردے لکائیاں لکائی ہوئی سمجھ نہیں آئی نیا سوکھی گل کرو تے اے نکرو. رسول نو تو نہ کرو رسول فرما تک دس اے کرو نہ کرو جس وقت ذات انج دے حکم دی وہ شریعت بن جاتی تے جو ذات جڑیا شان ہیں جڑیا شانہ مخلوق نے پردے چ رکھا کریم شانا غیبی نوں او میں رکھے کسے نوں تے نتلے نہ کرے اور ذوق نہ بناوے کسے دا تو حقیقت جی حقیقت ذوق بن جاوے دل چ وہ پشان ہو جائے تو پھر مارفت مارفت پچھان پشان پوری نہیں ہوں ذہن چ رکھ پہ مارفت علم کا یہی فرق ہوتا اللہ تعالی کا علم کسی نہیں اللہ تعالی کا علم نہیں کسی نوفت مجاجن علم کہنا اور بات علم اس لئے ہوتا ہے جس پورا جانو تو رب پورا کو جان نہیں سکے سمجھ نہیں لگ کسے دی پوری پہچان پھر ہو ہو ہو، ہوتا ہے علم تو اللہ تعالی دا جن مرضی کو زور لاوے پامے کوئی نبی ہوئی ہو ہو ہو، کو رسول ہو, ہو, ہو لا بہاد نہیں پہنچ پاس سکے ہر کسی نے لا یہ آخنا پا انت کما سن تلا نفس کا وردگارا میں تیری تعریف کما حق کو نہیں کر سکتا بس یہ آخنا جی میں اپنی تعریف تی تاریف کی ت سمجھ آئی کہ نہیں تو شریعت حکم رسول حکم خدا بہ رسول ظاہر ہوئے اے کرو نہ کرو حقیقت شانہ ہو گئی وہ ذات آپ حقیقت بس اگر خلاصہ کئی تو آپ حقیقت اپنی شانہ حقیقت دقیقت نہ وہ بدلد نہ وہ شان بدلتی حقیقت, <تصفيق> حقیقت شریعت بدلتی رہی وہ سجنوں شریعت بدلتی رہی کسی نبی نو کوئی شرح دتی سو کسی نبی نو کوئی شرح دتی سو کسی نو کوئی شرح دتی سو لیکن وہی حقیقت ہی ہو رہی حقیقت نہیں بدلتی حقیقت, حقیقت آپاپ کی بدلے کائنات دی وہ نہیں بدلتا کیونکہ وہ حقیقت ہے اور حقیقت نہیں بدل بدلتی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی شریعت کی ہویا حکم جہ رسول نبی نو امت سک حقیقت کی اللہ آپ شان شریعت بدل دی حقیقت معرفت کی اس حقیقت بھی پہچان یہ بدل دی کسی تھوڑی کسی نو بہتی کسی نویں کسی نویں کسی نویں یہ مارفت ہی مرتبے تے درجے بنتے نے توجہ نہیں فرمائی بھی درجے کے مرتبے اس نال سید مرتبہ کیوں آلہ ارفا ہے اس واسطے کہ آپ دا اللہ دی مارفت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ذرا بولو بولو سبحان اللہ تو اوکھیاں ہوندی ہیں لیکن الفاظ ہوٹ بندہ سمجھے نہ نہ چسک یہ گل آ گئی کہ نہیں آئے اللہ تعالیٰ نہیں فرما نبی رسولوں آکھو اپنی امریک کرنے نہ اور ہو کر وہ شرح بن جیری اللہ تعالیٰ آپ مخلوقات جو کردہ پیا غیبوں ہو رہا ہے تو دسد نہیں کر رہے دستا نہیں وہ جڑا پچھے مخلوق کے پردے سے جو کچھ کرنے والا ہے وہ آپ حقیقت ہے شانا نے پھر اسی شان کی جد پہچان کسی نیتو ہوں دھیان ہوں کہ اہی ہے تو یہ دھیان ود دا ود دا وی حد کوئی نہیں جی مرضی لگا جائے صلی اللہ دی پھر میں اللہ تعالی دی حمد سفر سنا گا او جیڑی میں پہلوں دنیا نہیں کی تی. دنیا اللہ دی جیڑی حمد نہیں کیتی میں قیامت گا کیوں کہ کی اللہ تعالی نے اس وقت آپ اپنی شانا وہ کھولنیا جڑیاں پہلوں نہیں کھولیاں جدو کھولے گا تو پہچان گی پہچان گی پھر اللہ دا محبوب آ کے حمد اللہ سب تاریف تیریا ہی نے زوک بولو سبحان اللہ وہ جدو اسلے بولنگ گے حمد معرفت ایک بے مثال معرفت جڑی پہلوں نہیں حاصل ہوئی سی وہ بھی ہونی اسلے معلوم ہوا دی کوئی انتہا نہیں اللہ کی پہچان کوئی انتہا نہیں اور یہ مسئلہ حقیقت شریعت کا بالکل برحق حقیقت اپنی تھان سے برحق شریعت اپنی تھان سے بر اور حقیقت دی مارفت سے پہچان اپنی تھان سے بر اس کا انکار نہیں کرے گا مگر جاہل قرآن بے خبر ایم اپنے آپ سمجھی فری کہ میں عالم آ لیکن انہیں آخ سکنے آ چند شرح دے حکم حکما ناند ہے لیکن صحیح جاننے والوں نہیں ہو سکیا یہ ایڈا واضح مسئلہ ہے کہ ساری سمجھ بالکل بدی ہی یاد چویں वादे विच जे जे सू दलील लैन की लड़ ही नहीं पी एना कि साढ़े त मसला खुल गया توجہ ہے سونا قرآن و حدیث صحیحہ قرآن پاک نے اس مسئلے مسلے بہت بیان فرمایا اشریت حقیقت توجہ ہے اللہ تعالی دے وہ غیبی راز جڑا رب مخلوق دے پردے دے جو کچھ اور تقدیر غیبی بنا چو اللہ تعالی غائبی رازا نان ہے مرد بھی ہے عورتوں بھی ہے اللہ تبارک ماتالہ نے یہ جہ بندے رکھے نے اور قرآن مجید نے حقیقت کھول کے دسی اے، یہ کہنا کہ سوا کسے شاید علم نہیں نس اے سی ہوں دلانتی کو بے وقوف نو ای پتا بے وقوفا تسولہ تو تو دی گل کرنا اللہ تعالی نے غیب دے راز اسرار کونیہ غیب دے پیت رسول تے رسول رہ گئے تے تولے ہوں توجہ نہیں فرمائی نے اور سنیوں اے یہ مذہب نو شرا فاصلے کہ حقیقت نو جاننے والے صرف تڈے مذہب حقیقت دی مرف یعنی مرفت والے تڈے ہی مذہب چ سکتے ہیں کیونکہ حقیقت دی پہچان نو آخد مرفت نہیں کسے مذہب ہو سکتی سوائے تو اے وسولی ویکیا جو کئی ایڈے بے وقوف نے وہ کہتے نے نبیاں شرح تو سو علمی نہیں. شرع تو بھائی واہ شرح تو سو میں قرآن صاحب قرآن واضح لفظ کہ رسول تو رسول رہ گئے رسولوں تو علاوہ اللہ دے پیارے مرد عورت انہ تعالی نے اپنے پچھلے گیب جڑے اپنے کھول رہا ہوں مخلوق بنا رہا ہوں راج وکھا رہا ہوں انہوں نے اتنے ظاہر کردہ کھولتے ہیں انہوں نے دل وہ رہا ہوں اور دس دے وہ پیچھے چلتے ہیں توجہ ہے نا ادھر ویخ قرآن پاک چان کر جنوں کوئی ضعیف نہ کہہ سکے ایڈی موٹی گل ایڈی صف سوچی گل کوئی اے ناگ سکے جارے رہے کلام فلان ادرت سام موسا اللہ علیہ دی اما جی ساری دنیا آخری نبی نہیں رسول نہیں بی, بی اے رسول نبی ہمیشہ مرد او بی بی ایک عورت ہے اتے شرح نہیں ولید شرح نہیں اتر دی شریعت نبی اتر ولید حقیقت اترتی ہے شریعت توجہ توجہ سجنا شریعت شریت اترنے رسول خاص ہو رسول تو علاوہ شریعت کسی تی اترتی کوئی شریک نہیں آد رسول دا شریعت اترنے شریعت صرف رسول دے دل اتر ہے رسول دے کول آ مگر حقیقت حقیقت دی پہچان ولی نبی شریق ہوں اللہ اولا شریک مولا حقیقت نبیاں مارفت انہوں بھی دیا ہے ہے او حقیقت کی پہچان سے حقیقت کا علم جہا آلہ واہد شریق مولا سونا اپنے ولیاں نو ادا فرما ہے حضرت موسا جی حضرت موسا لو جان جمعے کمینے دا کام کم پتر مار دیا سی دیا جا سی سن اللہ واہد شریق مولا جدو ادھر پتر لے اس پتر دے محفوظ کرنے اس پتر نو بچاؤنا استے فیراؤن دے ظلم و ستم تو بچاؤنا استے رب وحد اولا شریک مولا سونے نے اپنی ولیہ پاک نبی نہیں رسول نے ولیے او دے دلنا سونے رابضہ فرمائے او دے دلنو حقیقت دی پہچان دیتی او دے حقیقت دی پہچان کمیں پیا فرمان دے اللہ سونہ فرما دے اے بی نو دریا بچ روڑ دے ایرا نہیں اس شریعت نہیں شریعت رسول تے آ رسول گود رسول ہال ماں ماں نکم ہو رہا ہے بچا یہ دریا اما جی توجہ در اما جی رسول نہیں نبی نہیں میں پوچھنا وا ایڈا وڈا کام پتر نو دریا وج روڑ دینا یہ موت خود کش موت مارنا, پترنو مارنا مارنے دے فے لیکن ماں حقیقت کھولے کا شریعت ہال نہیں آئی پر حقیقت مارفت اما نو حاصل شریت آنی سی وہ بچا جو ماں ہوتے پتر ہے وہ شریعت نہیں آخ سک کیوں نہیں آخ سکنا اگر وہ شریعت تو تمل عمل کر درح سب واسطے آدمی کوئی بندہ <سلام> <سلام> قرآن مسئلہ پڑھ کے اپنے بچے نو دریا قاتل شمار ہونا قتل ہونا کیوں یہ حقیقت سی شریعت نہیں سی بی کھولیا بی گیا اصا ای بچا ویخلا بولو اے دی سمجھ عقل کوئی کام نہیں کرے گا حقیقت گیب جہاں کھولنے وہ کھول بی مشاہدہ کر لیا کی کہ رب می نو فرما رہا ہے یقین ہو گیا کہ اللہ بول رہا میرے رب میم فرما رہا فرما روڑ یہ خیر سلامتی تیری گو واپس لے لیا میں رب کا کام روڑ دے یہ یقین ہوتا ہے فقیر دے دل دے حقیقت نہ سامنے آوے تے یقین نہیں بنتا توجہ نہیں فرمائے اے یقین کھلتا ہے دل د یہ جدو حقیقت من سمجھو میرے یار تقریر میں پیا کرنا تھوڑا کر دیا گا میں مین سننی میں تو نہیں. سمجھو بولو سبھا ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھی پاک آہا, آہا. اے حقیقت کی میں خدا اس طرح فرما رہا یہ کوئی ہو گل نہیں پیا کرتا خدا ہی کر رہا خدا ہی کرا کر گل نہیں پیا کرتا خدا ہی کر رہا لانا تے تے سمجھن رب ولی بولد نہیں با بہی با. ولیاں نہیں بول دا دے بولدہ اتحل غیب دا نہیں علم دتا دے اتے کی یہ غیب نہیں قرآن فرماوے معافی کل کی ہونا ہے اللہ دو سوا کوئی نہیں جانتا کل کی ہونا ہے کل کی آنا اتنے کل بی بی نو کل بھی پرسوں پر مہینے, دے کال, مہینے دے کام وخوا پتر لالے کو خیر سلامتی پھر واپس تیرے لال چلتی رہی جی جی غائب تیر کھولتے جا گے اوی اال چلتی بےسبری نہ ہو جا ہوا. بے وقوف سی آخیا ہے آدیش بھی آیا اور صحابہ دے آسار صحابہ نے فرمایا ہے عدیسا بھی آیا کہ علم دے کے قرآن کے عجائبات مقدے نہیں مجھے قرآن کے عجائبات مقدے نہیں فرمایا اگر قرآن کی کوئی گل سمجھ نہ آئے او دا انکار کرو حقیقت دی کوئی گل انکار کرو تین سارا رکھ لگے ہی سمجھ لینا یہ بے وقوفی آننیت نہیں کہ اسلام ہے اسلام اسے شاید نہ اگر میں تو تھوڑا ہیلپ رکھنا تھوڑی سمجھ رکھنا معمولی جاننا وا کے اللہ کریم کو میرو بھی آخ دے میں سامنے ککڑ کڑا مرغا اک بند ہو گئی ہوں جتھے گل ہو بکرے دی मेरे मु जिथे हो जे हाथी ने वेख्या बेचारे ने तो हाथी न किगा हाथी वह सजना जे साडे वर्गे किसी बेवकूफ नही कुरान के राज समझ आ चुप कर जाए इनकार करे अल्लाह के प्यार की गल का इनकार नहीं करना चाहता बड़े हकीकत आले हे وہ بولو بڑی حقیقت نظر رکھ کے بیٹھے ہند نے یار ایڈی گل ایڈی میں پیا مو جب کو لے کے دے کسی کو کی وجہ ہے رسول تے ہالے گو درا کہہ نہیں دے رسول گو شریعت نہیں آئی ماں تے حکم تکم ہے کہ ایس نو روڑ دے ہوں موسا کلیم نہیں بولے اللہ نے حکم کنو فرماس دریا ملا تہزنی درینا غم نہ کریں فکر نہ کری خیر سلامتی واپس لیا کام میں بی, بی پک ہو گیا کہ اللہ پیا بول اللہ پیا بول گا میں دریا تا کی خیال ہے وہ ای گانے ہونا پک نہیں ہونا ہے سچی دسی کون گمان دا قدم اٹھا کون شک دے قدم اٹھا کون واہن کے خیال دا وا قدم اٹھا ہے پخت یقین سونا میرے گل کر رہا سٹ دے معلوم ہوا اللہ شریف اپنے پیارا گلا کر غائب دا مارفت والے نے یہ راج سی حضرت سناقو بل سلام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جد حضرت یوسف علیہ سلام دیکھ حضرت یعقوب نے فرمایا پتر لکا کے رکھی کی کیونکہ جدو بیٹے نے خواب بیان کیا اللہ بہد شریق مولا نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے ساری کہانی کھول دی اس دو جگہ آپ نے گل کر کے اشارہ دسیا اے میرے پتروسی کوڑ بارو جو مرضی کرو میں جاننا و آپ نے گل فرمائی سی المال آ فرم پترو میں تہن آخیا نہیں سی میں رب و وہ گل جاننا وا جڑی تسا نہیں جان د رب رسول جو کچھ جاند امت جاندی ہو دی رسول رسول سب ہے اگر خصوصیت نہیں کیوں حضرت یاقوب علیہ سلاح و تسلیم پترا نے کن ہر ہیلے کیتے نے جب آپ سلاح تبد تسلیم سارا ٹبر کٹھا ہو کے ملیا ہے آپ خوش ہو کے فرما دیں سی کی مطلب اگر اتو رو سن متمین سن اتو پریشان ہے فقیر پر دل چتم دسدا ہے کیوں مطمئن ہوں دا حقیقت دے نظر رکھی بٹ جی ویک رہا وا سو ای وجہ ہے میرا بولو سبحان اللہ چپ چپ دے جا رہا توجہ توجہ فرما میرے کو سو ادھر دیکھو سونے ہوئے ہوئے ادرت علیہ السلام نوح علیہ السلام نو علیہ اللہ تعالی والد کرتے ہیں سارا ایک نہ جو اگ جمنے نے وہ بھی کافر جو جمنے نے گل سمجھا نہیں اے ہوں حقیقت دی پہچان رسول کو غیب وہ جہی میں پتا کی تھی اس نظر پیدرا کافر زمین کے اتنے چلتا نہ چڈی ہم اگر تنا نو چڈ دے گا زندہ لا دوں الا کافر خجا جڑے جمنے نے وہ کافر کافل مدکار ہون گئے او کسی بندے کا انجام کے خاتمہ جاننا یہ شرح نہیں اگر شرح ہوگی مولوی بھی جان دے جانتے خاتما نہیں جانتے کسی ہونا لیکن اللہ کا رسول نظر قائب رکھتا ہے ہی حقیقت دی پہچان اللہ تعالی کرا دن ایک رسول فرما رہا ہے فرما پرگار آ ایک نہ نہیں تے قیامت تک جن بھی جمنگ گے سارے کافر ہی جمنگ گے ہوں آپ نے جہاں ایمان والے سن جنا بھی جو قیامت تک مومن جمنے سن توجہ ذرا مومن جمنے سن آپ نے کشتی وج بہال دوسرے نو گرک کرایا رب واہد شریک جو کچھ جاندہ سی جنہ ایک پاک سونے رب العالمین نے حضرت نو علیہ سلام علم دل حقیقت دی پہچان دلہ اللہ الا شریق مولا اُن دی دعا انہوں دی دعا اسی طرح ہی قبول فرمائی کیونکہ رب ویخ ریا سی کہ میں مائن جاننا کافر جمنا ہے میں ہی علم دتا حقیقت دی پہچان دتی ہے اپنے نہو نا او وی جو کہی کہ پیا تا اللہ تعالی نے سارے کافر کرسول بھٹے ہونا خاتمے انجام نو جاننا جہ جی نہیں پیدا ہوئے کہ مت تک جنا پیدا ہونا ہے رسول ان بھی انجام نو جان گ अगर कोई बंदा यह गल करे बहतवजो अगर कोई बंदा आखे हजरत नूअले इस्लाम की गल ए सारे नबिया दी नहीं तो मैं आखा गया जान चोर का लंगा उठाई <laughs> तवजो है अगर कोई आखे नूह सलाम की गलखण डह सन क्यामत तक सारे काफिर जमण गे वह वेखण وہ توجہ ہے ہو رہا دے نہیں ایسا آخان گے چلو ای من لا ایک من لی ایک دی, جے مان ایک دی مان شان تے ایک واسطے من لی بس بوا تو کھل گیا نا وہ او بولو ہوں خدا دے شریق ہونے والی گل کدھر گئی کہ جی اج من لیا تو خدا تو سوا کو نہیں جانا شریق ہو گیا شریک بنا لیا شریقی شریق فرمائی ہاں فلسفہ کے بھی ایک شریک بنا سکے رب کا بھی گال لے جا جدو کے کی گل اور سدقے جاواں سید لمبیا نے عرض کی حضور چوک مدعا مارا انہوں نے ہزور نے فرمایا میں حقیقت کہ مولوی آ رسول پور حقیقت شریعت سوا کچھ نہیں ہوں آترا مرے فیصلہ کر کے دس سان پوشت جو کافر جمنگ کے کہ مومن جمنگ جی نہیں پہنچ سکنا رسول تینوں دسیا نہیں رسول تینوں دسیا نہیں معلوم ہوا رسول کو ایسے ضرور راز ہوں نے جہاں دسن والے نہیں ہند خالی شریعت تک نہیں انہوں نے حقیقت دے پیت لیا. اگر نہیں سمجھ آئی تو مان شریعت والے سکھ سیکھتے حقیقت والے توجہ حقیقت والے رسول کو مسئلے زبان جی سیکھے جانے سیکھتے خالی او کی نے کہ نبی سونے دا جیڑا دل دا حالے حقیقت حقیقت دی پہچان کار کے حاصل کار ہے اے اللہ وارے کی کار دینے اے محنت تو ود وادت کے کے و جیڑا پڑی ہوں دی او اس تو کے وہ دو جا شرا پڑی ہوئی اس کے اگ حقیقت جا پہنچتے نے اپنے دل دل دی کوشش نال اتے جا پہنچتے ہیں تا کر کے جڑے بےت خدا نے نبیاں کھلے ہوں انہوں نے بھی کھلنے شروع ہو جاندے جی مطلب ہے پیر باہو سرکار فرمایا فرمایا مولوی اللہ پڑے پڑھا ظالم ہو سردار لکھ ہزار او, لک او کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفسنا مردا نہیں ماریا بہو چور اندار میں سمجھنا فرق سمجھنا فرق ہے شریعت حقیقت ایک نہیں ہوں شریعت لو ظاہر کرنا ضروری ہو حقیقت لو چھپانا ضروری ہوں شریعت بیان کری جی دسیا لیکن حقیقت دسی نہیں جاندی حقیقت دسی نہیں جاندی <تصح> حقیقت وہ گل مشہور حضرت سیدنا نبا جدید گستامی نے رب نوکی تھی سنیا ترا پیت خول دیا کھول میں بھی چمڑی لوا دیا نہیںول تین پتا نہیں جی بہد کھولے گا نہ خلاصہ چمڑی لکھ جائے گی باجیت چپ کر رہا اصا ہر کسی مر امراج نہیں بنا ہی بنایا ہے راجا نو چھپا جامی شیخ آشق ہے ہر کے راس حق آمو تندی مہر کر دند لپشر نے جامی جامی فرما نے فرما نے جنہوں سونا رب اپنے راز دس دے منہ مہر لا دیا ہونٹ سی چڈ دے خبردار کھولنا بولو اے کہ بابے فرید ورگے سونے مرگے رب دے محرم دہرم راج ہو شریعت ہر کسے کو آ جائے گی یعنی شریعت پڑھنا پڑھانا ہر کسے کو آ جانا ہے لیکن حقیقت ہر کسے نہیں ہونی اچھا جی حقیقت کا بےت کھوے تے پچا جائے پورا تو وہ ولی تے, تے نہ پچا سکے تے مجلوب وہ بچارے بےت تو ہی مرے پگ دن اکا ہی ختم صرف حقیقت دا دھیان رہ گیا بس ہی گمب روڑی دے پہنے تے دے تے پینے بس اسے جی راہ چی نے وہ مجلوب بن جائیں وہ پاگل نہیں ہوں یار پا جی گیبی پیچھو چلائی ہوئی پیچھو پٹیبی چلتی ہے خود سمجھدار بندے جیرین جو کچھ آ چلا پیچھے پیچھے سکرین تو کچھ نہیں نا اللہ واہدہ الاد شریف مولا یہ مثال بنایا جی کسمیا تو مثال نہ بنائی ہے صرف سمجھاؤ مرے جے جی سکرین دو تے کچھ ہوں تے پیچھو آئی سارا کچھ حقیقت مخلوق ہے ون سبنی فوٹو پی وداکاریاں پہ آؤں نے کوئی کسی رنگ چ کوئی ظالم کدی فراؤن پہ بنتا ہے کدی ابو جہل کدی محمد اور سمجھ آئی کہ نہیں یہ نو ساڈا اقبال ہے کبھی اے حقیقت منتظر کبھی اے حقیقت منتظر کزل نظارہ لباس مجاس جقیقت مجاز یہ بدلے گا وہ نہیں بدلے گی اے بدلے گا وہ نہیں بدلے گی مجاز بدل ہے حقیقت نہیں بدلتی مجاز رخ کئی صورت کئی شکل نے حقیقت دی کوئی شکل نہیں آپ شکلوں پا کے کبھی اے تھکی منتظر نظرا لبوس مجار میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے کہ ہزاروں سج تڑپ رہے ہے میری شبیری نیاز میں شمیر سارا تحقیق عزمت مصطفیٰ استاد العلماء مفتی فض احمد جیشتی خواہجہ محمد لوری فیضان خارجہ محمد شفی چشتی لوری ایک کام کرو ادھر ادھر سمجھو ہے سو بولو سنو موضوع اتر لما وا موٹا ٹوٹکا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگلے دن کبیر آلے کا ایک غیر مذہب نال تعلق رکھنے والا بندہ ناچیر توڑایا سنی بن کے گئے عالم سن اس مذہب دے کے یار جیڑی توحید ہید پڑ پڑھ سمجھ نہیں آئی تیرے کو چند گلا جی نہ کوئی للکار نہیں چپ کر کے بیٹھ کوئی للکار نہیں بس دین کی گل ہو رہی ہے سونے دجوائے اور بولو سبحان اللہ بس ادھر ویگ سجنا مختصر گل کرن دو سمجھ اگلی گل کی کرن لگا عرض کی تیسی. عرض کی تیسی. مسلمان جامع کا مل سی مکمل رہبر. رہنما پیشوا دی نشاندہ کرانگا گا ہوں ہو گئی کی خالی شرح چار مسئلے نہ جاندر اس قوم کا نبیاں رسولہ وگوں شریعت بھی جاندا ہو پہچاندا ہو بولو اے سجنا سمجھ نہیں آئی نہیں کیا آخیا میں ہر رسول نبی خالی اللہ تعالی شرح نہیں وہ اللہ تعالیٰ دی حقیقت بھی پہچاندہ جسے حقیقت نو ظاہر بات ہے کامل اہن راہبر جہاں نبی کا پورا وارث ہونا ہے نبی کا پورا وارس اہی ہونا ہے جی کل شرح بھی حقیقت دی مارفت بھی آک ہے سوائے یا ہونا بے وقوف نادان راہبر تو بے وقوف دوست وہ نقصان کردا جہ سمن کر الله <تصفيق> سونے سمجھ آئی کہ نہیں پھر ارض کرا. صحیح راہبر ہونا ہے جڑا صحیح وارث ہونا رسول اللہ کیونکہ اصل رابر تو وہی وہ نہیں کہ اور کوئی او کو اصل راہبر امر رسول نے ہوں رسول دا جڑا کوئی صحیح وارث ہونا ہے انہی رابر ہونا میں لیڈر لوڈر نے لفظ نہیں نہ بولنا میں سی دسا لفظ بولنا لیڈر تو بڑی دور لفظ لیڈر پھر ہر پاسے ٹرانسفر ہر پاس جانے تو بھائی رابر کی گل پہ کرنے رابر پیشوا امام اربیر آخ رابر پیشوا انہیں صحیح ہونا ہے جڑا سفارش نہیں ہو گل مشہور ہے نیم حکیم تے خطرہ جان ایمان پھر پٹھا پہ بہ جانے سمجھ نہیں لگی نہیں پتر میری مصروف نہ گربکت اگ تھوڑا نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ میں گل کرن لگا پتہ نہیں سا مقدر یا, یا تے راہبر سانو ایسے لبھتے نے اندروں کافرہ نہ رلے نے منافق نے یا ایسے لبھتے نے جیڑے بچے حدورے نے ناقص نے بے وقوف سجن نے یا اندروں دا دشمن اتو دا دوست یا بے وقوف دوست دو قسم کے سام ملتے نے تا کر کے اس قوم دی غلامی دی میاد بہت ہو گئی تاریخ بہت طویل ہو گئی اندروں ہوے ساز باز دشمنہ نار تے تاں وی پٹھا بیٹھ گیا ساڈا قندل اقبال فرماوندا فرماوندا ہو اگر قوت فرعون کی در پردا مری ہو اگر قوت فرعون کی در پردا مری قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیل ملا ہی کہ رلیا ہو اپنے آپ نوسا بن بن دکھاوے کی مطلب ادرو دشمنا نہ رلیہ ہوا وے سمجھو قوم دے حق جو لعنت بن گیا رحمت نہیں تے اگر بے وقوف ہوے بے وقوف دوست ہوا بھی نقصان دے گھاٹا سیانے آدھے سیاح نہ گھاٹا نہیں کرتا بے بیوف سجڑ کر جانا ہے جنا چسلمان صحیح کامل جانشین جانشیل راہ پر دے مل دے رہ سجنا چلو جی مسلمان نزادی سیاسی نہیں مل سکی اے ضرور کیتا کی گمراہی دے کفر تاہ تے تو نہیں پہن دتا تا کر کے تاجدارے کھولنا میرے علی سرکار جدو آپ کو آئے نے कुछ लोग हलू, हलू, हलू, हलू, हलू मेहरबानी फरमाओ अपने मुरीदा नुकम फरमावो सानू वोट दे असा जाय असम्बली गल करा गे मेरा मुर्श सहेत समझण वाला सी शरा भी जानता सी हकीकत भी जानता सी مارفت دل پورا سی شریت پورا سی آپ نے فرمایا اینا دا اسلام ناڑ کوئی تعلق نہیں، میں فقیر، اپنے مریدا نو گمراہی درا نہیں را تقدیر حضور شہر اسلام، مناظر اسلام، مفتی مراد احمد پدرے صاحب خدر قبلا خواجہ محمد شفی چشتی صاحب توجہ ہے بولو گڈی آدھے کلندر اقبال کی ایک پلٹ بنائی ہے آخ تو اقبال نے فرمایا سی نا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو میں حق سے نہ کر بے وفائی تو میں حق سے نہ کر بے وفائی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 خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے خرید جس کو اپنے لہور سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی دراصل ذوق بولو سبحان اللہ اقبال نے اقبال نے اے فرمایا سمجھ آ گئی ہونی نہیں سمجھا اکبال ہے بھا تو دیسی لفظ اقبال بہت بادشاہیاں تو تبی شریعت تو مو نہ موڑ کیونکہ ملک شریعت تو قربان ہے شریعت ملک تو قربان نہیں ہوں تو بولو اے شریعت ملک تو قربان نہیں ہوئی اور فرماندہ مرے لہویے داغ جی چیڑے داغ شرمندگی کا دا سبب بن جانا تک ڈگد یہ بادشاہی لین تو جیڑی بغیر خون کو آسل تو حاصل کری میں اج کلبر واسطے کی پلٹ بنا کے تھوڑی جی سناو اگر اجبر کی کہ اگر دین سجاتا ہے جا اگر دین ہاتوں سجاتا ہے جا تو ملک دوں سے نہ کر بے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ نہیں کیا دولت کی کرنے لگا تو تباہی دولت کی کرنے لگا تو تباہی خریدے نہ ہم جس کو اپنی بہو سے اگر حقیقت نہ ہوئے تو میرے کو کوئی ناراض ہو جاؤ اگر ہوئے حقیقت یا ناراض نہ ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے پہلے ہی معافی منگا پا کہ خریدے نہ ہم جس کو اپنی بہو سے بغیرت کو ہے ننگ وہ بادشاہ بغیرت کو ہے ننگ وہ بادشاہ شریعت کو بوٹو کم سے بنا کر شریعت کو بوٹو کم سے بنا کر ملانے کی ہے انوکھی کمائی سمجھا جے میں اشارے مارے نے ایس کلام چن سمجھا سو سمجھ گیا جو رہ گیا سو رہ گیا تجوی وہ سجنا شریعت ووٹا کا مسل شریت شریعت ووٹا کا مسل افسوس بتی چاہتال چاہد دنیا واسطے کو بند ہے جاؤ جا کے یار تصیا ساید نمائندے آ جا کہ ہاں جی دسو دی ووٹ نے پہلی بار ہی سنے نے وہ کھ نہ رو نہ رب را نی بھی سمجھ نہیں آئی نبی شریعت وہ کوئی آخر نبی ہونا چاہیے کہ نہیں وہ خدا ہونا چاہیے کہ نہیں وہ شرح ہونی چاہیے کہ نہیں وہ قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں دسو کی خیال ہے کچھ کہنے والا اور یہ کچھ منع وہ مسلمان ہی رہی وہ مسلمان تو او کہ جہاں آ کے ہر شرا ہو شرا ہی ہے بس شرح تو علاوہ اصے نو نہیں مان ماند اسا دین تو علاوہ کسی نو نہیں مان ماند یہ مطلب مسلمان تین آخ دے جڑا شرح تو علاوہ کسی نو منے نا یہ مطلب ہوا ہونی چاہیے کہ نہیں پھر مسلمان کال ہے بولو اے وجو ہے سونا سمجھ آئی کہ نہیں اے سجنا گل کر لگا کر رات مین پوچھیا نے نامو سر سالت کے لیے ریلی نکالنی چاہیے میں نے کہا جی ریلی, ریلی نکالو ریلا نکالو جی مرضی نکالو پر اس رلے نامو سرسالت روڑ جچی نہیں کیونکہ ریلہ ہے نا ریلہ آیا سیلاب کا اص اج تک نامو سرسالت روڑتی ویکھی ہے بچتی نہیں ویکھی ریلیاں نہیں بچتی نامو رسالت رسول دی شریعت دوتے عمل کرن نال بچتی کسی صحیح آخیا ایک ہے نظام مستفی ایک مقام مستعفی نظام مستفا نالی مقام مستفا بچ داقی سونا نبی لڑے نہیں ریلیاں نہیں نکالیاں جھگڑے نہیں کیتے روڈ نہیں ڈکے کسی نو درمایا لاس ایل کر سدے برادری مخالف ہو گئی توجہ خجنا برادری مخالف ہو گئی مکہ چڈیا ہے مدینے آ گئے ہزور پھر بھی نہ ریلی کٹی ادھر وے چلے گئے پچھو ہزور حملے کرے نبی دسیا کسی حق والے نو کسی کے گھر بہن کی لڑ نہیں ہک والا صرف حق دے کا نسانے تحقیق نے اللہ محمد چاریہ حاجی خواجہ قطب فرید استاد المام مناظلسلام شبرا مفتی فضل احمد جشتی سے حضور خواجہ محمد شبی چشتھی سے ہے انگریزی طریقے طریقے انگریزی مصطفیٰ والے اپنا ہو طریقے اگر ہوں رسول پاک دے طریقے ہند نبی <But> um صحابہ امام شریف دابا فرید دے ان سارے کون کوئی کٹا دیکن اس گل سے کائم رح کی حک آخو حے حقوریشان بھی لے دے کر کے گے کی جی کون لگ جانا لکڑ نی مرضی وڈی موٹی ہوئی سکھ دیگ پہ اسی طرح حق آخو ایمان گن لگ جھ تین سامیا موٹا تازہ دسے کائم دسے روڑ ڈڑ گیا ہوں وہ بولو چاہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعروں کے ساتھ عزت نہیں ہوتی ہے ناروں کے ساتھ عزت نہیں ہوتی نعرہ کوئی مارے نہ مارے اللہ تعالیٰ جدید عزت بناؤں وہ کٹا نہیں سات رکھے اگر نعرہ اس لیے مارتی کو اس کی عزت بنے ہاں اس لیے نعرہ مارو کہ ہماری اپنی عزت بنی جائے تو پھر ٹھیک ٹھیک توجہ ہے ذرا خیر میں وقت نزاکت پیش نظر یہ گل کرنا دنیا کھڑی وہ سجوا دیکھ لو اے دریا دے کنارے دلچے کو اشتہار چھپیا چند دن پہلو شاہ صاحب کبلا تاریخ لیا سڈے بزرگا نے اللہ پاک کے نام کی عزت کرائی کڑپ جانے اشتہار چھاپ چھاپ کے اے بند کٹے نہیں جن اشتہار اور جدھر بھی جانا جدھر بھی جانا میں آنا کہ یار تی مہربانی وڈی سڑک جلسہ رکھا کرو پر وہ بھی لے جاتے کتنے میں آنا بھی آنے والے آسانی ہوگی لے جانے دور تک لیکن دنیا فر پہنچ جاتی حق کی کششیل یہ حق چک دن پتا جہی گل اتو لبنی کسی پاس نہیں لبنی ایسا ڈنڈی نہیں مارنی, مارنی. مارنی. بولو ادر اللہ اکبر و کبھیرا اور سونے ایک گل کرنا میرا ایک موضوع چل رہا ہے رات چلیا ہے یزید کے متعلق حقائق کا بیان چار پانچ کشت ہونگیاں ہو سکا لاہور میں کسی جمعہ جمے جمعے جمع جمع کشتہ وانڈ کے لا لا اتے سید بیٹھے نے اور بڑے ماشاءاللہ اللہ اس علاقے کے سجدہ نے بارے سنیا بڑے پرد لوگ نے میں گل سمجھوئے اس قدرت دا نظام ہے زندیا چ مردیاں مردیا چند پیدا کردہ گل نہیں میں لگی حضرت نوح میں سے کافر پیدا کیا ابو جہل سے صحابی پیدا کیا اے پہلی بار سنو گے میں تیسری تھان تے گل بیان کر رہا پہلا دنیا زندگی چی نہیں نہیں کی تین تھانے صرف بیان کر رہا اج تیسری تھان ہے جا ابا بھی پاگے امی بھی پاگے ابا تو حضرت امیر پاک نے امی بھی دس کے تے ایک گل کرنا کہ عبرت حاصل ہوے سبق مل جائے تاکر سانو شرم آ سانو کچھ تو شرم آزیت <تصفح> اما جی کا نام سی میسو سی نو بن بہدل بنتے بہادل میں نام اپنے گھر دے اندر بیٹیاں हजरत अमीर मुआविया भी कोल बैठे जनाना बंदा आ गया जनाना ही जड़ाओ जान दो पछाण दो बोलो अजकल रेम लगे फिरते बोलो सुबह अल्लाह ایجنا زنانہ بندہ اندر آ جائیں یزید اپنے منہ کپڑا پا لیا حضرت معاویہ فرما نے اتنے زنانہ ہے آ فرما نے کی ہویا وہ بدلن دن نبی شرح نہیں بدل گئی شرمانی جائی دیئے توجہ یزید تے مو کھولے بڑے کوئی رہبر سوانی عواری ہووے بزاری ہووے ماہ عواری بزاری ہووے ہواری بزاری ہووے نظر فلم آدھے اتے درامی آدھے اتے رکھے یہ گل کہڑی کتابیں لکھی ہے تاریخ السیاں تاریخی وغیرہ تاریخ دیا کتاب لکھیے بیوی پاک اگر وہ تبدیل ہوا بیوی شرح کی نہیں بدلی ایڈے پاک ماں باپ ایڈے شرح والے پاک خبیس نو پیدا کیا سو لیکن اگلی گل بھی سن لاکا کا اثر اللہ تعالی ظاہر فرمایا کی جزید تین پتر ہوئے نے معاویا عبد الرحمان تالد تاریخ ابھی ضرور دے اندر لکھے امام بخاری دے ساتھی نے تاریخ لکھن والے امام بخاری دے ساتھی نے دے اندر لکھا ہے تین پلیب ہوئے نے من الصالحین سارے اللہ دے پیارے ہوئے نے تا کر کے سجنا کر کے تینے تین پترا دی بادشاہی اٹھوکر ماری تلب کی نہیں ایک پتر نے چالی دن لیے سٹ کے وہ ماری اپنے فکر دے بہ گیا ہے ارے دکھتے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں وہ دکھتے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں لگا ہوا اے جن کا تری گلی میں بستر لگا ہوا ہے جن کا تری میرے سامنے حدیث میرے ہاتھ حدیس دیا چھ کتابوں حدیث دیا سنیا دیا, حدیث دیا چھے اے دیا چھ کتابیں وہ جنہوں سیاح سکھا کہ بخاری شریف مسلم شریف بابو داو شریف ترمزی شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف یہ ساری تین چھوٹے وقت دے اختصار اور نزاقت نو ویخ کے گلا ساریاں کی سناواں مخلو کے خدا نشان کرنا مظاہرے کرنے ہڑتال ظلم ہے رسول اللہ دیا حدیث ایک نہیں تو گنتا تھک جاگا میں سنا تھک جاگا اینیا حدیث ذرا بولو رابرا کا کی کام ہے کوٹے کام کرنے جب بات ہے عزت رسول بچانی ہے توجہ تو پھر عزت رسول گوا دے طریقے کیوں اپنائے جان عزت رسول بنانی ہے تو شرح نال بننی پہلے تو اس میں کلام ہے کہ عزت رسول و پہلو میں شیر چی عرض کر گیا کہ نے رسول شرح جن نے رسول دی شرح نو اسمبلی دا مال سمجھیا وہ عزت رسول دا خود قاتل ہے اسمبلی کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اسمبلی کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اسمبلی کا دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دین کا اسمبلی سے تعلق ہے مذہب کا اسمبلی سے تعلق ہے اسمبلی کا تعلق ان سے نہیں ہے میرے لفظ ہو گئے کہ میں تا. یعنی دین مداخلت اسمبلی میں کر سکتا ہے لیکن اسمبلی دین میں مداخلت نہیں کر سکتی آہا. لہذا یہ شے بنانا یہ خود حضور کی عزت کو قتل کرنا ہے یہ تا اسمبلی دی شے بنتی ہے فر کسی لئے مرزائی مسلمان کسی لئے مرزائی کافر ختم نبوت مقدی، ختم نبوت رکھ لے لی کر لیا کسی وہ کر لیا کر لیا،, لیا،, لیا جی مرضی ووٹ پایا گیا چل گیا تو عزت رسول ختم ہو گئی میں کہنا ادھر دیکھ ہمارے رسول کی شریعت کے سامنے سوا لاکھ نبیوں کی رائے نہیں لی جا سکتی یعنی ہماری نبی کی شریعت کو سوا لاکھ نبی ماننے پر مجبور ہیں مجبور ہیں اس پر رائے نہیں ظاہر کر سکتے جہاں نبی رائے نہیں ظاہر کر سکتے ہوتے, ہوتے اور ہے کون ہو جڑا نبی دی شریعت ہوتے رائے ظاہر کرنے بیٹھا ہوگا جنہوں نے اج تک اینی گل ہی نہیں سمجھی کی رابری ہو चंद चंद मसले फिर होदूरी शरीफ समझ के बंदा बंद डे पवे ये शरीयत भी समझे मरफत भी आवे राहबर कामिल बने दुश्मन की चाल समझे दुश्मन जेडे पासे लाना ला है उस पासे लगेगा ते नामू से रिसालत का खत्म جڑے پاس محمد پاک لو لکھ نبی لوگ پاس لگے گا ہر نبی محفوظ ہومنٹ کی عزت محفوظ ہو جانی ادھر یہ کنڈے کنڈے چادر کچھ د ایک, ایک, ایک غلط کام بندہ کرے نا تو پھر دوسرے میں لگے گل پھر دیکھو میں صرف اس واض کہ مسلمان کا راہ ڈک کے مسلمان تکلیف دینا کل ظلم سمجھ نہیں آئی نہیں شریک مولا سنے نے مسافر واسطے دو رکھا تھا چار دیاں دو کی تاکہ مسافر نیلو بھی تکلیف ہے سفر میں پروردگار مہربان ان دو دا پار ہو واسطے سنتا وطر مرضی آر نہ پڑھے جدو اس دو فرد گرا دیتے نے تو باقی وہ تیری مرضی پڑھ باوے نہ پڑھ میں اولا شریق مولا تیرے فرد چار دو تاویں سنتا متر نہیں بھی پڑے گا میں ثواب پورا ہی دیاں گا کیوں میں آپ گٹا نے نہیں آخر چار فرد اپنے دو فرد گرا چوارا کرے گا مسافر تکلیف دکھ پہنچے حدیثاں حدیث دو چار حدیثاں سنا کے اجازت جانا پہلی حدیث بخاری شریف کی بول اللہ سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کالو ان مجال سنا نہ کال فیدا تھے تو مل مجالے سے اب تری کا حق کام تری حور فرایا روا نے اتنے بہن تو بچیا جے دے تو نے رستے اللہ رہے یارسولہ بندیاں دے ڈیرے راہ دے حق کی نے حضور نے راہ دے حق دسے نے پہلا فرمایا گا تلبا نظر اپنی چکا کے بیٹھے آج کی لنگے ٹپتے کسی کی عزت کے نگاہ نہ جا پہلے نمبر تے نظر فرمایا نمبر دے، کے شہ موضی کام کوئی نہیں کرنا رستے بیٹھ کے اگے فرمایا سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے رد السلام سلام جواب دے آجے، راواں تہنا جائز نہیں راوا تے بھنا کسی کے پاس ہو کے بیٹھے تکلیف راہ والے نو نہ ملے نمبر ایک نمبر دو مسلم شریف بخاری شریف متفق نالے اتفاقی حدیث دوان آئی میرے آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انه خلق كل انسان من بني ادم الا ستين وثلاث مئات مفصل فمن قبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعدل حجرا عن طريق الناس وشوقتا وحذما عن طريق الناس وامر بالمعروف ونهى عن المنكر عادت تلك الستين وثلاث مئات السالما فانه يمشي يومئذ وقد زحزحت نفسه عن النار میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالی نے تر سو سٹ جوڑ بندے بنا کور بولو بولو بولو تر سو سٹھ آلو نے فرمایا جوڑ بنا نے ہوں جا بندہ جہا بندہ اللہ تعالیٰ اللہ دا حکم کرے حضور نے جا نان ترین سے لوگ پتھر پیا ہو چپ پاسے کرے او شوق کنڈا پیا ہو پاسمان سے رستے ہڈی پی ہو دیکھو کی ہٹاوے پتھر ہٹا نیکیاں فرمایا کرے تر سو سٹ جوڑ نے اس طرح دیاں نیکیاں اگر دیہ سو سٹ کرے پورا کفارہ ہو گیا فرمایا اس دن جنت آلے پاسے جنتی بن گیا ات جنم تو بچ گیا سچی دسی پتھر بھی ہٹا کنڈا بھی ہٹا اڈی کنٹینر سٹ دینا میرے خیال امتی نبی فرمان نو کنٹینر سٹ دینا ٹائر جلا کے اگ لا کے پچھے سو پانچ پانچ گھنٹے کلار دین کو مریض ہے تو مر جاوے کروڑا دے نقصان ہو جاوے ہو جلو ہوا رہ گیا نہیں تو میں یہ حدیث پنج کتاب حدیث دیا سناواں تھی ہکے بکے رہ گئے کیا یہ حدیث میرے آئی اج تک کسی ممبر تھی سلسلے ماجہ شریف کی ایک سنا دینا وضاحت وزیا وقت دے پیشن دا. آقا نے فرمایا ما فرما اللہ جو نے میرے سامنے میری امت کی تھی. ساری امت میرے سامنے کی نال ان نا نیک برے عمل بھی بخائے برے عمل بھی بخائے نیک امل چستے تو موضوع شہ ہٹا دینا پہڑے امل چھیا مسے کے اندر تھوک دینا میروایا گیا چا مل بھی یہ مطلب ایڈی ویڑ موزی شہ ہٹا بخشیا تے آپ موضوع بن کے بہ تے کی بن سی بولو اے جڑا نہیں کیتا امام اعظم ابو خنیفا نے نہیں کیتا مجدد الفسانی نے نہیں کیتا بزرگ نے رسول پاک یہ تریقے جدو اپناو گے عزت اسلام دی مکنی ہے جدو عزت اسلام دی اگلے دن راہ روکا پتوں کی میں اسی طرح تھلے اتر کے ٹر رہا سا بیٹھے بیٹھے تھک گئے واہ واہ گھنٹے ہو گئے میں جڑی گی گزرا جہاں بند وہ شاید اب آخری آخ میں مزلو می عزت رسول حکما دی عزت کرنے ہوں او, دے او دے جی ہزور حکما کی عزت day حضور دی عزت کدو بچاو گے سمجھ نہیں آئی میں گل اہی ہے واہ واہ کبالا تری بصیرت تو سب گا جلا ملک نو چڈ ملک کی اصل دین ہے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جا اگر ملک ہاتھوں سے ہے جائے تو کام حق سے نہ کر بی اللہ تعالیٰ صحیح فقیر راہ بر کامل سانو اپنے راہ برتا فرما دے ان فیران کا صدقہ جنہوں نے ارس مبارک چاضر ہیں آخر داواز الحمدللہ رب العالمین